دین دین لاکی نیو بلائی اور دین لاک شیمان پخیا مت نہ دین کیا دین کام کے تالو کہ تال دا, دا پارا دا حمایت دا مظلوم دے راگیر دے ہاتھ لاسے داغیر پارا جہاد پیزا یا اما تور سا گورئی دو وی تن ہزلوم و مع لا گم لا دلون تھسور کنجا وی آئے میات و وما لکم لا دکا فی سبیل اللہ لبھی نام رال ون سائی ون اللہ دینا یقہ ربنا من حاضر کر مزلومان جڑا تال نکوئی چلاس کئی درم کے تال دے پے آحد ن چکڑا کفار و سراد و پیمانو واد ماتا میں سراجام کے سورہ انفال آیت نمبر چھپن پاک پانچ دوستوں گو رہی سورہ انفال آیت نمبر چھپن چھپن ستاون دواروں کے ذکر کری اللہ دینا من سم کنا کلر کال پاؤم گوم دئی لال جان کے بے من کال پاؤم بہم من خلفا دار کی ری توبہ آٹھ نمبر بارہ دو لسم وی میم باد آدھی وی کوم فکا دلو اہم تل کفر بارہ دئینا وان دان وہ لگو ساسو دین کے فکا دلو اہم تال کفرے دفر مشران لم لا لہوم یا سالو رم چكل كباب جانور كے تالو كا سا مقابلے تراؤ تے اوستا مقابلہ كئی وار سر جہاد وا اودادر كئی آج نمبر چتیس پشپا دیرشم سور توبہ سر توبہ آیت نمبر چھتیس آخر دایات وقت دل المشرقی نافا وقع دل المشرقین کا پا کما کا دلوں گم کا پنگ کموں کا دلو نف لگتا سر جنگ تالا کا سر جنگ کا ما دلو نام تو جنگ سر جنگ کے اسلام سورد امن دین دے وادہ نہ مات جنگ نہ کہی معشوان اور زنانت اللہ نہ تنگئی نہ ماسالی نہ کہی جنگ مکا وہ دیہات گرد دی کو تئ منگا کو اسلام دا وہی چتا دا اللہ تو حید منی نا اسمان تنا تنگ ندی سام کا بلے جنور سر بکا سال کوئی باطل کے بال ابھر کے عبادت کے واسطے باطل کے بال پر کی عبادت کے واسطے یورپ ذرا میں ڈوب گیا دوست وہی و عبادت دا پارا خود دا اگ نہ ترملا پی ڈوب گئے بات کے بال اوپر کے بادت کے واسطے یورپ ذرا میں ڈوب گیا دوست تھا کمر ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سی ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سی مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر منگوں کا کو نہ تلیسا نواز مشرق میں جان دشارے تو مغرب میں بھی ہے کہ پاکستان افغانستان کی جہاد شار دے بہو مغرب کیوں اشار دے تو انصاف ہو کر دوائی دو جہاد آمنگ کر, کر نو نوپدی سوراج کے حکم دکے یو جہاد دے جہاد یا جہادو پا مانا کوشش دش کل اللہ دے دین دے پارا اور جہاد دس آسام بھی پی دس آسام کے پٹولوں کے لوئ بیان د قرآن دے لگا سورہ فرقان کی بیا جائے جہاد ان کا جہاد کا دیا نو لو قرآن جہاد ان کا جہاد لوئے دا نو. نو قرآن بیان تے جائے جہاد نو داول سورت ہل قتال فی سبیل اللہ تعالی تالا کیونکہ کے سے گر دے دو کی تال د پارا نقصانی سے شی گر دے دو اغد مال مینا نمال محبتو نو پدی صورت کے نمال تقسیم ذکر کی کہ مال با تقسیم پکل خیال نہ بلکہ اللہ پہ اصول سے اللہ سندر کا بیان چڑی ہاں خلاصہ خلاصد صورت پدی صورت کے وال حکم دیا مال ذکر کئی انفال جمد نفل نفل بل زیاتی تو وہی لبلو تا نفل اولی وئی دا زیاتی مل سواب دارا دا کا وارتا انفال وی کلچ مجاہدین و جہادی کمال کے لاس لاجی نوادری قسم سے کمال لاس لاراجی در قسم دے یو آگامان جماعت یو سپائی لور کی پو مجاہد لور کی پگے تو نفل لاؤس زمن مل کے ستارہ اور کئی تمغا اور کئی نشان ادر ستارہ جرتی ہلال امتیاز نورے اگی طوی نفل دیم سمدے مالک غنیمت مالک غنیمت اگی توئی کے جگ سی او دے نہ بادار نہ کمشے لاس لارا سی آگے مال گنی مت کے سمدے مال مال آگے تو چاگا کفار او داغی نہ پاتی سی بغیر د جنگ نہ یاد کو فاراس لڑا شی مسلمانوں دادری والا قسم مال قرآن کریم ذکر کئی اول قسم نافل اگاول کے ذکر کئی یس نل انفال گئی امیر نو اور پائی کے سب پابندی چالے سے امیر وار گئی نوار شی دیم قسم دے مال غنیمت یہ سروشتم آیات کے ذکر کئی سرح انفال کے, آنف کے مت والے <لِلْرَسُول> مال فے مال آگا مال سمو مینار لالسی کافیوں بھی جنگا مال حاصل سی حشر کے ذکر کئی سور ہے ہاشر آج نمبر چھ اطوشت م سپارہ سور ہے حاصر آج نمبر چھ اتوشتما سپارہ پما بال اللہ رسولی مینو پماؤ جا مہل اللہ راب وَلَا جُنَاحَ عَلَّ الَّذِينَ صَلُّوا دُورَ صَنَوٍ أَوْ مَا يَشَاءُونَ وَلَا هُمْ عَلَىٰ غَيْرِ ذَٰلِكَ مِن حَاجِّينَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِي مِنْ آلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ أَوْ دَارِيَ وَذَا دَارٍ لَّهُ كَمْ دي. مالفے ذکر کئی مال مالتی مال, مال اشارہ دیتا شگوار مال دا پارا دا زیادی شہر دے نہ شیرے لاس تا کے ڈیرا کھا رہا پروانش تھے اواؤلے داغے کھبرا دا زکا داد جہاد دا پارا مجرا نقصانی تفصیل بے روس حکوم عوامر اوامر ذکر کئی زکا جہاد پارا نقصانی آگے عوامر خلاف ہو یو امر فاتح گ اللہ کو یا ری اللہ نا یداللہ نے یارا کہ وہی چدا اللہ یارے پس لڑکے نہیں نو والا جہاد اصل نہ کہی دے سب سلا آرام دے تو پاٹلا دو لتلا پیسولا دوسری ہوں دا بہن گوم اسلام کا ہی پر کے درس کا ہی پل میاز لارا آتے ناچے گوارے مجاہدین کے پرانو آیا جہاد واس لیو داتا بہن گوم اسلام گئی پلا کئی دانا چی مجھ بپیورات بہت قبضہ کئی ڈر وا تو گئی دا اللہ پے گمبر دال دانا دال لپے گا بار نئی منی بے دس جہادی اللہ و راسو لو کون تو مو دادریدین د مجاہد کے مومین سی زان کے راہ چھ پنچی رہے اسا پی سفات کر پسند جلالا کلو چالا یا پیارا چینو دا سڑا نہیں ہری گیم را تال مایا تالا تھی ایمانا کلا چ د قران سرد سردی نور دارا بیمی اللہ پاری بل سیفت اللہ یقیمون سلات چھ بندی نوکی سلاد آؤ گلسی بات وہ رضا چیلا چڑھے خرچ گئی پلا رضا اللہ کیل مال دلہ پہن بال گئی دانا چھجاہدین خریجاد پہ مال, مال باندھ نکلا چھوئی د مجاہد مال باندھ نکلا گی اور خرید نہ پل مال والی پاد نا رضا یونیفی پورا ایک ملو نہ دامو میناندی پوری شیاد سوسی بات ذکر کرو پان پی رو بی جنگ قائدی ذکر کہ میدانی جنگ اسکوزا چھ میدانی جنگ جنگی گیت قاعدہ ذکر کہ پیلا سما کیا نمبر پندرہ لدینا من لکی تو بروزا فن فلا تو اللہ چکا سر مغام شاخوئی بنا شاہ ن گزارنا گار بچی با نہ باندھے مشہور شاعر ادارہ بو سلور جامن ادھر سرا کے نارا میان میرا اڑی گئی نالا جان شرمونی چی مچھی راغ دے ما خبردار یو یو جان کا طریق کچھ مقابلہ اجٹ ختم شان سنا کے را ہو تیرا وین رالیوپمکھ را کا یہ تو بل کا بہت ہرا بل کا الکعبہ ز کام آپ شماز خان کاپ کا سمی زکام آپ شماز خان کا بی پراب کا سمی سہ بھی نو واد کرے جہاد دے راوا میزا را وستا چاور تبھی تاچے واد کرے ری جما دور سرا سا لاڑو شہید چڑیا میرا لکی کا ڈیر بدن د دا نا مدارس او مدارس دا چڑی او بدنس مدارا کا شو نہ جائے دو نہ جات پوئے دو و یا و کمائے اگر دو لےو کانڈے پلا رکھی ہو چاندار جہاد کے جادلا چاندی کو لے ہو جادب برباد کرو اللہ اتبا کی چاچ جہاد بدنام کرو اگین بدنام کہ من لکی و اجبارا تالانؤ مجمئی کمر سے کے لال کڑے پلا خبر ہے رواندے اتور چلے کئی رحما حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم دوال اللہ جنگ کو لا سے گزار کو داد مر گریو اللہ اللہ اور آیت نمبر بی شلم کے یا یو لدین منو اتی الا و رسولا تم کا سمون وامو میں دانوے دادا اللہ د دا پیغمبر گرے میں دان جاتے داللہ دا دا پیغمبر تابے داری دے دیں سابدار میں پہاڑ صورت کے ڈرما قاعدہ ذکر کئی آج نمبر چوبیس سنیم کے یا یو اذیلا منو یہ تجیب لسا دا گم لو ہی گوم چاہن سالو رات نمبر ستاس وزی نا کوم وا مو خیانت بانه کوئی ده اللہ او پیغمبر رو او خیانت بانه کوئی بغلوامان شروع کی تا کہ اومان دوا لا شوی دے یوزی مدار یا تھا کہ خیانت بانه کہ چه خیانت نہ کہ نو او تاب افت مصیبت کی فتح پہ کسرت نہ کسرت بتائے آپ کی بھی نہ دجاہد پہ جیا مجاہد پہ اعتماد د مجاہد پر تنظیموں پہ اتفاق باندھ دا پہ اطاد امیر باندھ دا پسرت اللہ باندھ دے د اماناتکم لس میرا قائدہ آج نمبر یوکم دیر شم انتیس یازین منو تک یج اللہ گم فرقان وم سئی سیئاتکم کمو اللہ منا ساتھی کما چاہے آپ فاتا والے نا سکیے آج نمبر پینتالیس تین سال ودی نا منو یاد وی اللہ کثیرا یا دئی اللہ لڑا ڈے ڈیرا مجاہدہ یو بابا ترا چلے وہ بول بابا اللہ یادیں دانا چتو مورچا کے پٹنہ سے ڈا سے کم نا یا یو لگینا منو لکی تم ویات فالبو تور اللہ کثیرا یا دو اللہ لہٰ اللہ ڈر یادیں لال گم تم لے تھا مراشیو تھا سو کامیاب جنگ کے با اللہ ہے دانا چالا دیر, دیر, دیر پنور سسارے سا او دیا ادب اور کئی امیر جماعت تھا آج نمبر ستر کے او کے او دا دا کی اویا قائدہ تنویر دما سب کا یا من بے گمیا کلو گم خیران یو دیکم خیران کم و یا فراہ اللہ کہا بس برتاؤ کمزوری تصا نو آئے کہ, کہ میری جماعت تشریر کہیے میری جماعت بیان کہیے یا تن رہا بچوں کہ جینا چا موتم تا پو چھو کر منگتا دا پتا خدا یا منگا پر من بھی من آسرا چاچ پی کاگ کرتا آپ یاد داؤ یا پس آبد اللہ میں مبارک رحمہ اللہ جاد کتاب ڈیل نکلے سو پا پا نی پارے جہاد پہ مضمون قرآن میں کتاب نکلے گرائی کے کاش کرے کب او, ما کا دل چاپ شو او او عام دلتے کی ملاوی جی او پائی کے دا دی او شو عام کے دا قرآن سدا قرآن پر ہی انداز ذکر کر کھڑے کو افسوس دہائی وقت کمی انتظام رسولی صورت رسول مبارک انبارک کتاب کی تاب لکلے جہاد او اواس تڑے سے آر زمانہ جہاد کے تیرے ہوا فیل مشہور سوفیتے یو خط لکھ میدان جہاد نا تالابو روادت باد بھی من کا نظے ا منلا د ترو غش لانجار داسونو کوغا درازار مبارچی ہری ولا دی رے لا گومرانو ادیرنا وا والغبار الا دی ابو ا هاذا کتاب اللائیہ دیکھو بہننا لیسا شہیو بی میتن لائق دی دا لا کتاب گوا دے شہید بس من لائک لائک اللہ رہی ہوا دکان تلاب ہی راسواد مو چپرے وا چلی گئی نہیںاہدار شروی پار سیم بات با پچی مغ با لے تھی آپ پارا شرط نہ درتونا کروان دے روکے جہاد پری را, را روک دے روخ صحیح کا مت بار دے روان کا منگلہ تنظیم پکار دے جہادی منگلہ مارکاس پکار دے دا نو نو دا نو نورن کے پاتے با وی کے باپ آگے دے جماعت موقف یا لو نل پال تب اس بارتی مال کے وہ لوگ پیغام براہ چی چالو اور لاؤ دیغمبران سے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَا تو در حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پر دور کے جاعت شروع ہے او چھے در مجاہد خط براغ ہے نو حضرت عمر با در مجاہد در خضو اور در بچو دورا خیال ساتھو چھا خط بے رواغ استو او پخ پلا با در مجاہد کسی او کسا چھے با کیا خد والو آو بیا بے گئی کہ جواب لی گئی ماتا لیکم نو بیا پوچھا کہ نا تو پرلت بے والے و او والے مجاہد خزبلی کو امیر آو آو خلیفہ خلیف دے مسلمانانو خدا سے حالو ادا گئی د دا مجاحدی دا دا نو دسو داغو داری بے خیال کلا چیات کے پیارا سی دانا گورگلا کل پیارا سی سلو نا سور ہے جم نمبر تیسورئی درستر اللہ کی جلونے پیارا بادشی نا دانا چزب کے بے زبون راگے نکلے کے بھائی راگ لی اور لاتے بہ ادا وی تیر جذبہ چایا ام نے کسی دے کر چپے ہوئی ادا ٹوپو نہ ہوئی داغا ہوئی تبھی اکلوم تس و تس تر بو جڑا سی نا معلوم ایشا کا منہ میں کلا چی آد گی کلا چلو دا اللہ پیارا جی ایمان زیادت پہ ایمان کے ناراجی داٮٔے لافی مسا لا چیمان چی بسیتے ہو کم را دے بسی دے کوئی ایمان, او سوق وائی ایمان مراکب دے تصدیق قلبی اقرار باللسان بھی بالارکان تا نشان بل ارکان تو چی ایمان مرکب دے تصدیق قلبی اقرار باللسان و عمل بالارکان تا ہوئی سو کوئی صرف معرفت تا ہوئی سو کوئی صرف تصدیق تا ہوئی تقریباً وہ آتم ذائب دی وہ اصل خبر دا دادا چی ایمانجیا کا ملا لے یو منجیہ پھر جملہ دے چیو چی زل پہ سڑک لاتی گی ایمانجیا پملا چھ او ضل و پسلاسی گی او جنا تبزی اگ بسیدے تصدیق قلبی تو وہی او منجیہ کاملہ لا چھ بالکل پیسڑ اخلاصی گی آپ تصدیق قلبی اقرار بل نسان عمل بل اور او تو اودان افزیدہ نمنگ آنا ایمان بسید دے یعنی آگے ایمان جملہ شرط دے دار دجرا دام دسلمانا دا او بد لگے ایمان دے نمو من دے اس دے اکرار بے لسانے حامل بال ارکانے کرے نہ مسلمانان مسلمانہ کے نشے کا کھولے جنازہ کے نشے کو لے جسے کہ لاشار احکام پار دسمان و پدو پارتی ایمان کے زیات میں سی ایمان کے زیات ہو اثر ناراضی ایمان زیاتی کی جی ہو کمی جی. کہ تو آئے نرسی ایمان کے دیا جی ایسا ایسا تو سننا امام ابوانی پر ختری کرے ہوئے مرا ہو کا بوائے کرتا پوس کو آب ہے ایمان کیا ملوا سر کدا گئی ایمان نہ کسوائے ردا گئی ایمان میں یار زم ایمان لے اوگر دو فن آمن بھی مسل ماں آمان تم بھی فقا دہ ہوا گئی ایمان کا ملو آئے نمبیا پما کہ ہو دیر امان نو نو جار چوئے مزنا پین دوں زکات نو, زکاة نو ایمان ت کامل سنگوائے اور سر سمے جواب میں ویور کرے ایمان اصل ایمان بسی دے تصدیق قلبی تا ہوئی اور دا اثر راجی دا اثر راجی؟ زیادت داسرد ایمان راضی کمے اثر سرد ایمان راضی تو تم ایمان آ زیادت ایمان کو دے سابت کرو کمے ایمان بہت پکمو یا تون سابت کیا کرا تھا سابت کا کمے ایمان ہاں نشی سابت ہو لے وایو اثر ایمان سے آتی مان لو باندھے لکا دلتے وہی او مسائل راجم دام کہا تلا چلو سے اللہ زاد الی ایمان ان زیادائی دی زرا سردی ایمان وانا ربی او پدی بعد مولانا خان بادشاہ اللہ دی ولت سیات ورکی سب حاضر اور سڑے او گئے تری عالم و مصنف اگے پدی ر تحقیق کرے بقبل کتاب لو کے و اذا تلیت الی ما کلا چلوتے کسان گاندھی پلیش دیا دہ دادا دی جی دادا جی پلیس دردان دے آؤ بخارے مند کا را جا کر بک کاب سفا دے دکھارے معذوفا او دا کاب دا د تعلیل دے نمانا دا کا را آگڑا ج جدا لونا کا جدا لان جگڑا کئی تاثر جگڑا کم آگا جکرا بوک وجدا گینا چوک لے تال رس تارا دورنا پارا رسارا کل راک دل بیان پار رہا ہوں تھے سارا جاگڑا کہا تھا مہاراجا کرا بوکا مت کا, کا بلاس سو کے پومانا دس لوگ کاپ اوکھو تالی پارا یا یا کالونا تباہ کو ل مہاراجا کلا بکا مید کا بلاک وہ ان بری کا ملن ممی لکاری او یقینی او ڈل مکاری بد گن کی ہار کیا دعو چر کا لسم تاریخ رام سان آؤ جانگے بادر سے آ جانجر بائیسو ابو سفیان راروانو د شام چونکہ ماتا جی کو فارو دا مومنان بچو کرو سر جاتے کو دا د بدل دا پارا ابو سفیان راروان دے د شام شام آباد مل کو اودی تجارت کو شام کا اگر آروان دے کافی لاور سرا تھا مدینہ نہ شمال طرف سرا او دا شمال تا دے نہ شمان تب شام دے نہ او کے اوشام پمس کے مدینہ رات لا یعنی لارے پمس کے دا کافلہ دا لا دو دوسرے مال راگت دے نبی نو تبارا سلام لنڈ لارا پری خودا. او لارا باندے روان شو لنڈ لارا تلے پڑا باندھی باندھی دا پرا بغ باند او او مدنی طرح سے دلیرا اگدا دارا دا بدر دا میدان کی چود او گورے مک دا جانگ بدرا کا میدان دے داگنے دیوال چاپیر کڑے دے سات جوڑا کڑے دا یادگار جوڑ کر نکل کم سے جانگ بدر کے شہیدان شوی دی او مختوریاری میں پوری طرف تھا دریاف گاڑا تھا ابو تاو گاڑا روان سے پوکھ دل آ او مکھی تھے تیز رابطار کا سلے گہ گئی تو نبی سلام راؤ تھے من پتے سیدو نو ابو جال او دو دو او دو مسلح تیار کردو دو سکو او بختم دِارانچ بان بھی اسلام تا اللہ دیپک میں شروع روشو کم سے کلاک کا سان و ایمان ہو پکوائی مان راوڑ ہو لاگئی ہوئی چاہتے ہوں فاتا راؤ پری اب جان دیور دم سے نی مسلمان آن چُی ہو لاستے نا, نا پافیلا سیرل سی فار مومی مکھا مومنان دم سے راگلی مومین او او او طرف اگئی ہو تو پاتے کشتے منڈا پر جنوں والے کی دا. اب جنگ شروع علیہ اسلام دعا او نبی علی اسلام ہوئی اللہم لگا فلاتو کے یول انبیا اسلام اللہ تو بالا باد اللہ گدار ڈال تباہی بادشی دلیل سات میری نبوت سے زمانہ بعد بل پیغمبر رات یو کے اوکی تو باشی میں بیا بسو کی چاتو ہی بیان کی بیا بس آئے نشی او مجاہدین مومین در ڈلشو یا ڈالا چگئی میں دانتا مخام کفار ہوتا دے م ڈالو چلے ڈل شاطا او درما ڈالا شہر نبی علیہ السلام حفاظت کرے پدی سوچ کی دی کوئی ایمان ایمان تم سر ایمانا سرش ہوا پر لاپتی من کھڑے ہوا تارا تم ایمانا جاتے ذرا سر ایمان او دا جیوی پری بندے کما جکا بوکا تے دیوا جرا چوکلے تالے راستے رب تے کور سارا تے پالے راستے کر گل دا کو او یہ کہی کہ یا بدگڑی و ان فریقا میدان میں بھی دے لا کاریوں او یہ کہی کہ یا ڈلا دم ونہاں جا دلونا چا سلات جنگڑا گئی تذرب باردا یعنی چلا د چاہ گویا چاہ پی مان تبھی گوریا گم اللہ بہلی ساریم شہ سرا چود چھپ وارا لئی تاس و فات ممبئی شوکاتے او تازو وہ کون ہے شیہ نداب دبی کی ارادہ کہ اے اللہ حساب اٹھیا غلاپ بنو گرم اور بریجوں اند کافرانو دیکھ کالا کا دا وے چلل بات ذالکا داچار اللہ کو لے دیربار جی اج سادی کیا کہ او اب بات کار کی بات اگر گڑی مجری کلا چر ہاتھ کو تاثر تو قبول کیا ہے زبان دادوں بارش نے مردی او زور بارش نے صحابہ ہوئی بکافر گزار کون گزارنے مختلف مگر دے رہے والے دا ساسونا دادا اللہ کرنا دے رہے ہو ورنہ یوم برستا ہوں کافی ہوا چ مار گری گڑی سڑی سڑک لگی وہ مناسر دل تھی حسر سارا ذکر ومن اللہ کہ مناسر اب بولتا ہے وہی وہاں سروی پالے گنا سر امداد نو آل دے نصر مومنان دا ثابت او امداد مینان کو دے سی آخر د فیل دا فعل اگل اگل اللہ جانے جھوٹے دربان سم پارا چھوپ داسو نہ دکان پر قیاد اث دعوت حق اسلامی کے مرکز ویسا زیادہ ٹک نز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسی منجان صد اللہ موبائل نمبر صفر شکریہ